الحمد اللہ کفار ورسلہ تو وسلام معلا سید دل رسل وقات تمل محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الشدق والصفا بلّ شانجیم بسم اللہ رحم رہ باللہ اللہ مولانا وصدق بللہ النبی کلا مولا ان سد کر سو نبی النبی ایو حل آ منو سلو آل وسلم تسلی مار سلا دو سلام رسول سلا تو سلا محل کیا سیدیا محبوب اللہ والا آل کا سہابیا سیدیا محبوب رب العالمین اربابے صدور صاحبزادہ والا شام محسن اہل سنت پیر زادہ حضرت میاں خلیل احمد صاحب نقش بندی مجددی حق و صداقت مخدوم اہل سنت حضرت پیر زادہ میاں محمد حنیف صاحب نقشبندی مجددی بانی محفلح جناب قاری کرامت اللہ صاحب اور نمبردار صاحب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 پہنچانا تاکہ اہل علاقہ نو اپنے دین متین تو آشنائی اور آگاہی حاصل ہو۔ امین جنہ دوستاں نے اس محفل نو سجایا ہے دمے درمے سخنے قدمے خا کے کائنات جلا والا ان سب دی چھوٹی بڑی محنت نو قبول و منظور فرما ریزان گرامی میں جناب دے سامنے جلسے دے انوان دے مطابق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 بزرگان چشت آہلے بحشت ارواہے طیبہ برکت پیش کرانگا دعا ہے خالق کائنات بندہ ناچیز دے دل زبان نو ذہن نگاہ غلطی خطا تو محفوظ فرمایا ازان گرامی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 سلاف جڑے سڈے گزرے نے او ایسے مسلے در رام گفتگو اپنے واسطے ہلاکت کا سبب سمجھتے سن نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزیدی جا مان اللہ مان اللہ مگر بدبختی ایسا منحوس معاشرہ سانو ملیا جس دے اندر اساں اکھ کھولی اس معاشرے دے اندر نوز باللہ من ظالک شاہ نے رسالت دے بارے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنگ اڑانے شروع کر دیتے اس وجہ عقیدہ حق کا دا دفاع کر کردیا ہویاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے عظمت و شان اور خدا داد مقام کا تحفظ اور بیان کرنا پہنا ایسے ہی مسائل متنازع فی ایک مسئلہ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 صحابہ کرام تو لے کے تا حال کی عقیدہ ایمان رہا ہے طریقے نال میں اس مسئلے نو بیان کرنا تاکہ ذہن جڑا ہے وہ مخالفین دے خدشیاں کا شکار نہ ہو جائے ایک مولوی اسماعیل دلوی نے ایسا خبیث اور پلیت فکرا اپنی منہوس زمانہ کتاب تقویت المان جس دا کما حق کو ہو نام تفویت المان یا تقت ال ہے اس در یہ فکرا خبیس لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں شان رسالت کے بارے ایسا منہوس یا فکرا اسمائیل دل وی دے پیو نے اپنی کتاب لکھا اگوں مثال مشہور ہے پنجابی دی گرو جین ٹپڑے تیلے جان چڑا اگلی جیڑی نسل ہوں مراد کی آئی تو بھی گاں ود گئے ان زبان تک رٹ رکھیے مر کر ختم ہو گیا نوز بلا کس کے پاس جاتے ہو کیا لینے جاتے ہو یہ تر ہا گفتگو ہوئی ہونی ہے تکاری پلیت خطابات ان لوگوں دے تسا اپنے نال سنے بیان اور خطاب دے اندر اے ثابت کرنا ہے پچھلے لوگ جزرگ جسا اسلاف آخنے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امبیال احمر دی حیات طیبہ کا مسئلہ بالکل متفقن علیہ اور اجمائی اتفاقی سی اور سہاویا دے اسماعیل دلوی تو علاوہ دیگر جڑے گزرے نے بڑے دیاں ان کتابوں بھی ثابت کرا کہ انہوں نے اپنے عقائد ہے کہ اسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر شریف کے اندر جی دنیا زندہ سن دینا سمجھتے تے منہ دیا کتابوں بھی دساگا گا سڈیا کتابیں تو الحمد اللہ پڑھیں میں غیر کتابوں گا۔ کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر انور میں زندہ اور موجود ہیں آپ دی ہن میں ابتدان خلاصہ بطور آپنا عقیدہ با حوالہ پیش کر کے پھر اس دے اتے قرآن اور حدیث دے دلائل پیش آخر دے اندر بد مذہب جڑے مخالف نے آج دے اجن دے وڈکیاں دیا کتاباں سابت کرانا اپنے عقیدے نس تو بعد دو چار چند مشہور تے موٹے موٹے سوال تے اعتراض دا جواب پیش کر کے اور جناب اپنے اس خطاب بالا آ جا جاگا جڑا جناب دے ذہن دے مطابق ہے اور جاڈے تقاضے دے مطابق اڈے دور دے تقاضے دے مطابق ہاں جی اے میری تقریر دا خلاصہ خاکہ تسی ذہن چ رکھ لو دے موٹے جفظا ہے جناب سمجھا کہ جے میں ہون خاموشی نال بیٹھے جے بڑا میں خوش ہوا ماشاءاللہ اللہ ہوں نا گل بڑے مزے آئی ہے تصیں لگتا ہے میں سر تو پیران تک کن ہی کن بن گئے اللہ سمجھ لو امام المحدثین خاتمت الحفاظ سیدنا امام جلال الدین سیوتی رحم اللہ تعالی جنہ دے بارے عارف باللہ امام ابد الہا شاہرانی نے لوا دے اندر لکھیا ہے کہ پچھتر مرتبہ دی حضورت فرمائی وہ کبیر سے تو بعد اس رتبے دا حدیث دا حافظ اج تک نہیں ہو سکیا وہ امام سیوتی الہاوی ال دے اندر آپ دا مکمل ایک رسالہ ہے جس دا نام ہے امبا ازکیا بیات امبیا میرے سامنے موجود دے اندر یعنی اقلمند لوگوں دسنا نبیا دی زندگی دے بارے اے نے رسالے دا نام رکھے اس رسالے مقدسہ دی ابتدا اندر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ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 نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی زندگی آپ اور باقی تمام امبیائے کرام دی زندگی اپنی قبر شریفر نزدیک یقینی طورت ہے علم قطعی ثابت ہے شک شبہ والی اندر گل ہے نہیں اور مزید فرمایا کہ اس مسئلے اتام تمام علماء اسلام دا اتفاق ہے تمام علماء اسلام دا اتفاق ہے تا کہ ادھر ویکھو فرمایا امام دوسرا نمبر حوالہ سیدنا امام محمد بن یوسف صالحی شامی معروف عالم کتاب سیرت شامی جہد صحیح نام سبل الہداور رشاد فی سیرت خیر العباد ہے جلد نمبر 5 چھپی بہار بیروت ارب ملک دی فرمایا قال ال استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر البغدادی شیخ ال شاہ فی فتاوی ہے قال المتکلمون مون من اصحابنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو منصور ابد ال بن طاہر بغدادی شافعی امام لکھ دے نے اپنے فتح کے اندر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور زندہ نے اور اپنی وفات تو بعد اور جناب اپنی امت دیاں نیکیاں تے حضور خوش ہوں امت دے گناہ دے حضور گنا ہزور رانج پہنچ پہنچدے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے امت روزہ روزانہ پیش کتے ج اے متکلمین ਤੁہانوں پتہ ہے متکلمین انہاں لوکاں نو آکھیا جاندا ہے انہ علماء کرام نو جڑا عقیدہ بیان کردے نے کی بیان کردے نے لہذا عقائد والے مزید امام سیوتی رحمتہ اللہ علیہ سرکار دے فتاویات دے وچوں ایک رسالہ جڑا اپ نے لکھیا ہے ملائکہ اور انبیاء دے جاگ کے دیدار کرن دے مسئلے دے اُتے اس دے آخرے وچ اپ فرماندے نے فاسل مم مجموع ہادہ نقول وادیس انبی ان ی صَلَّى اللہ علیہ وسلم ہے جاسا دے وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ روحے ہی شَاءَ فِي و, و, و الْأَرْضِ و فل ملا کو ہلتی کان علئی قبلا وفات ہی لمیت بدل منہو شی ون ہُو عن انل ابسارے کما گل ملا کتو ما کون ہیم احیاب اجساد ہیم فلا اراد اللہ رفال حجاب امرا ہےلتی ہوا لام من دال کا بارت جس دا ترجمہ ہے فرمایا پچھلیاں سارا تے نقول تو ثابت ہوا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 <تصفح> توجہ جناب فرمایا آپ زندہ نے اپنے جسم و روح مقدس دے نال تصرف فرما نے یسیرو چلے جان نے فی اختارل ارد زمین دی جس نکر چان وفل مالاکو اتلے جہانا تے جرضی چان لگے جان <تصفح> اور آپ اس حالت تے موجود نے جس حالت دے دنیا دے اندر تشریف فرما سا ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی اور اسی طرح سڈے اکھا تو چھپ گئے نے فرشتے ہے ضرور نے مگر سانو نظر ایویں سرکار موجود نے مگر سان نظر نہیں مگر اگے فرمایا ہے اللہ جدو چاہے جنو کرامت شرف بخشنا ہو شیر ربانی وانگو میاں رحمت علی وانگو جب چاہے حضور دیدار چکرا مستند معتبر محتمد کتاب ثابت ہو گیا ہزور سرکار جسم روہ مبارک دونوں نال قبرے انور زندہ تاب نے توجہ زندہ تابا نے جتھے چاہن قبر قید حضور نو نہیں کر سکتی بند نہیں رکھ سکتی جتھے مرضی چاہن جس وقت چاہن آسمانہ تے ٹر جان ہر ویلے دروازے کلے نے جے دنیا دی روئے زمین جانا چاہن جس پاسے چاہن جس وقت سرکار چلے کوئی رکاوٹ حضور نیڈا عقیدہ ایمان ہے اولا اسلام دا بھی اے ہوئی عقیدہ تمام ہے ہتا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی برکت رسول فی ہند جنہوں ایک رات رسول اللہ دا ایک سو بارہ دیدار ہوا میں حوالہ کیوں پیش کرنا تاکہ پتہ لگ جائے کسی کھٹے مولوی دی گل نہیں بار گاہ سالت منظور نظر دی گل ہو رہی ہے آہ! اے شیخ صاحب دی فارسی مدارج نبوت ہے آپ نے پورا فصل لکھا اس حیات امبیا مسئلے دے فرمایا سفر نمبر چار سو فارسی مدارج النبوت اصل فرمایا بدا کے حیات انبیاء صلوات اللہ وسلام سلامہ علیہم مجمعین متفق علی ہست میاں علماء ملت و ہچ کا خلاف نیست درا کے کامل تر و قوی تر از وجود حیات شہداء و مقاتلین فی سبیل اللہ واقع شدہ فرمایا تمام علماء تمام امت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے کے اتفاق کے کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں یہ سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جسم روح زندہ نے اور اندگی دی زندگی دی زندگی نالوں ہے یہ شہ محق عبد الحق محد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ میں یاد رکھنا میں کسے سائنسدان کاگریز پلیت کا حوالہ نہیں دینا کیونکہ اسلام دی گل پلیت کیوں گل کرا اگرچہ موسلے کے ذہن دی گل ذرا جلدی دیئے تے قرآن حدیث دی گل مٹھے مٹھے بیٹھ دیئے انگریز دی گل واسطے حوالہ نہیں منگتا مستفا دی شریعت دی گل آوے پھر آتا کے وکھا کتنے لکھا بول سمجھ آ گئی کہ نہیں باہر صورت میرا روح سخن بے غیرت وال میں بےغیرت ایمان والے والوں گفتگو کر رہا جہے رسول شریعت دین اسلام دی گل سنن سے سر جا لکھ لے مبارک عبارت پاک کلمات اگے سن فرمایا آ مانوی واخروی است استند اللہ فرمایا دی زندگی اخروی ہے آخرت والی زندگی ہے پر فرمایا حیات تمبیا ہیا تسی دنیا ویست فرمایا نبیا دی زندگی محسوس بھی ہے اور دنیاوی ہے دنیاوی دنیا دنیاوی <coughs> یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امبیا دنیا بھی زندگی دے نار ریا مسئلہ کوئی آخ جی کھانا پکانا تو یہ وہ اس جہان مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھان پکان تو اس دنیا محتاج نہیں ہوئے تیرے سامنے میں دو دو مہینے سرکار نے نہیں کھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظ فرمایا بی دو ہند ربی ویسقینی حضور نے دو دو مہینے تناول نہیں فرمایا کھا پیتا نہیں نہ رات نو نہ دن بخاری فرما رہی ہے پوچھا گیا حضور کیوں نہیں کھاندے فرمایا اس واسطے ابھی تو اندر بی میں اپنے رب دے رات گزارنا وا مینو کوا بھی ہے پیا خدا دیا بندیاں معلوم ہویا جے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر کھانے دے محتاج نہیں سن اسے طرح قبر انور دے اندر بھی کھانے دے محتاج نہیں ہن ذرا جناب اس مختصر جے عقیدہ با حوالہ بیان کرنے تو توبعد توجو عقیدہ با حوالہ بیان کر دتا ہے اپنی طرفوں کوئی گل نہیں لڑائی جو کچھ لکھیا سی علماء اہل سنت امامت جناب پاکاں نے نبی پاک سرکار دے منظور نظر لوگا نے جو لکھیا ہو تیرے سامنے بیانتا ایک حوالا گلت ہوا کل کل دیا خون معاف ہوئے گا روڑ سمجھنا خدا دیا بندیا ہوں ذرا قرآن حدیث دے نال تیرے جناب مان نازا کر دیا تیرے فل واگوں دل دیا کلیاں کل جان گور فرما قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وما اللہ رحمت فرمایا ہے میرے محبوب سان تارے زمانے علی رحمت بڑھا کے ہے جہاں واسطے رب العالمین رب ان رحمت لال رحمت میں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 جان نے دوما جہانا دی جان نے اسے جان دے وال اشارہ کر دیا خالے کے کینات نے فرمایا وما کا اللہ رحمت اللہ علمی فرمایا سبحان اللہ اور فرما اللہ دیا بندیاں نبی پاک سارے زمانے جہانہ لئی دوواں جہانہ واسطے سارے جہانہ واسطے حضور رحمت بن کے آئے نے قربان جاواں اے دے تاح صاحب روح المانی تفسیر روح المانی دے سید محمود علوسی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ دی تفسیر تمام مکاتب فکر دے مقبول اور متداول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 ادھی راتجد واسطے اٹھنا دے شیر گنگنا سن یہ شیر پڑھتے ہوں سن محمد ہے دریا دعل کی میرے ہے محمد ہے در دو عالم اُل کی ن ہے محمد ایک ہے دریا دعالم کن ہے رے ہے تو سرکار اس واسطے سارے زمانے دے واسطے رحمت بن کے آئے ہیں کیونکہ سرکار دے نور تو ساری خدائی بڑائی گئی قربان جاوالا دیا بندیا اور فرما ایسے واسطے آ لا دردیا شیر ربانی رحمت اللہ لے ادی رات نہجد واسطے اٹھنا تیر گنگنا دے دیتے <ReceivingENS> سن <talent> یہ شیر پڑھتے ہوتے سن محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی رے ہے محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی رے ہے محمد من کین ہے غریب باہر تو تب یہ معج جانے جیر بانی رحمت اللہ لائ جا بولنا خدا دا بولنا ردا بندیا شیر ربانی رحمت اللہ لائے قربان جاو جنہ نقشے پا سے لی شریعت دی دلیل جڑا نونا من پکا دلیل اے در ویک شیر ربانی رحمت اللہ لے تر سرگیے لے تہجد واسطے اٹھنا اے شیر پر دیا رہنا کملی والے سرکار دینات دا شیر پر دیا رہنا جدا مطلبے نکل دا ہے آنکھے دو میں جہان آخرت والا بھی دنیا والا بھی اے دو میں نے تے نکل دے کملی والے دے دے وجود دے دریا تو نے اے دریا اے اے اے تو ایک نہر نکلی دنیا بن گئی دوجی نہر نکلی آخرت بن گئی خدا دیا بندہ جی زمانہ زندہ ہے زمانہ موجود ہے پھر سمجھ لے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تا بندہ کیونکہ جان جو ہے کیو ہے جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے دی اے عقیدہ دیوبندیاں نے بھی اپنیاں کتابا میں چھے کاسم نانو تویدہ قصیدہ بہاریاں اٹھا کے بے انہیں صاف طورتے لکھیا ہے اے کملی والے آو جیتے نورا بنا بنا دا تے آدم دے پتلے نوں بھی ہاتھنا لوندہ اپنے دے کتاب تے ایمان میں سامنے حوالے دے لا دیا خدا دی قسم کر کے آنا ہے جی کدی سوچی بھی نہ ہے جی تیرے جناب سامنے اگر ایٹا بولن ڈا پین سنیاں تیرا کیدا گلا ہاں جی جناب جی نہ درخت تیرے نار کرن سنیاں تیرا کیدا تیرے نہر کی تے مہر میرے کملی والے لائیے نبی دے یار لا چیئے قربان جاواللہ دیا بندیا غور فرما مرد پیا کرنا ایسا آیت کریمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمیشہ واسطے زندگی نو بیان فرمایا آم اے ہون جناب والے اس مسئلے نو توالت نہیں دینا چاندہ مختصر وقت تیج مختصر اندازت ختم کرنا چاندہ غور فرما ہون تیرے سامنے میں احادیث مبارکہ دا سلسلہ جاری کرنا سنا دیا کینی آئیت سنا دیا میں ٹیر کتاب کا رکھا اللہ کی مہربانی تھوک دا دکان ہے ہر شاید تینوں نقدی لبے گی میں بڑا مطالعہ ہے یقین کرنا مینو وہابیا دتابوں میں بھی وہابیاں دا عقیدہ نہیں دسایا یعنی کیسی چور میں بھئی اپنیا کتابوں میں بھی اپنا قیمہ نہیں لکھ سکے ساڑھے ہی لے گا میں یعنی اللہ دی گچی دے انگوٹھا نہیں رکھیے جی راب لے لکھ جو میرے محبوب سرکار کی گل اس لکھ لکھ لی تو تین میں چڑھا گا اللہ اور فرما کرنا ادھر ویخ جناب جی ایک حدیث مبارک مسند دے اندر امام بہتی نے ہزار دے اندر محدث امام بےحتی جنہیں بارے امام شمس الدین زہبی فرما دے نے کل نور <تصفح> شمس الدین زہبی فرما دے نے بحقی دیا جنیاں کتاباں نے نور نوری نور نے <تصفح> امام بحکی نے ایک رسالہ لکھا انبی کی استلاح آخیا جا محدسی نسولیگین کی استلاح جز یعنی ایک مسلے دے محدث حدیثہ جمع کرے اس کتاب نو آخیا اچھا جائے گا جز امام بحکی نے جی ہے کتاب لکھی ہے وہ نکیا ہزار تو لمبیا یعنی حدیث دی کتاب ہے جس دے اندر امام بحکی نے صرف اور صرف انہوں حدیث کٹھا کیتا ہے جڑیا نبیا دی زندگی نابت کردیا اس رسالے دے اندر امام بہکی نے نقل فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حضرت نسراوی نے حضور نے فرمایا لمبے حضور نے فرمایا نبی اپنے قبر زندہ نے نماز پڑ پہلے اس حدیث تو میں کیوں شروع کیتا ہے عام مشہور حدیث مشہور بین الوام وماس کی سی حدیث میراج والی موسا کلیم اللہ علیہ السلام آل. لیکن آل آل... وہ صرف حدیث نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا تذکرہ پہ کر دیئے جناب موسا کلیم حدیث سارے نبیا کے بارے بھی دس دیے آل. اس واسطے میں اس حدیث پہلے لیا ہے فرمایا فی قبورہم جو سلونا نبی زندہ ہے اپنی قبروں میں جو سلونا نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ المبے استغراق دے آخد مطلب بنے گا سارے نبی پیغمبر سبحان اللہ المبے آ مطلب بنے گا سارے نبی پیغمبر اپنیا قبرہ وچ زندہ نے نماز پڑھ دے, دے سبحان اللہ بولو کی کر سبحان اللہ وجہ رکھنا سوال کرنے والا سوال کردا جی انہوں روحان زندہ نہیں جسم دہا نہیں نوز بلا منہ پنستے میرے کملی والے حبیب سل وسلم نے ایک ایسا لفظ اسے حدیث لے دکل پنہ ٹوٹ جائے رنگ کھٹا پی جاوے سن دیا دشمن دا حضور فرما دے نے فی, قبورے ہم سمانتا فی, سمانتا فی سمانتا دی گل کریے تو روح سے فرمانہ کتنے آدیا نے آسمان سے آدیا نے کبر جسم نے روحاں سمانہ تھی اسی واسطے تو جو اگر روحاں دی زندگی ہوئے روحاں روحان کا زندہ نے سارے مومن کافر یہ نبیاں شان دتی گئی ہے اللہ تعالی طرف فرمایا قبروں دے اندر یعنی کی مطلب جا دی جس ہر نے وہ بھی قبر زندہ تے نماز پڑ دے ¿Quién quiere نماز پڑھتے نے خدا دیا بندے ادھر ویخ ہوں سوال اٹھے گا جناب وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں نماز کا مسئلہ ہے ہاں نماز دی کی حاجت تے ضرورت پی ہے حالانکہ جناب چر بندہ زندہ ہوندا ہے دنیا جنہیں چر موجود ہوئے حکم اللہ کا اُنہیں چر لاگو ہوں فرد ار فرض راجب اُنہیں چیر واجب رہ مرن تو بعد کوئی فرد بندے تے رو تکلیف ختم ہو جاتی ہے تکلیف ختم ہو جاتی بندہ مکلف نہیں رہ مرنے تو بعد سارے سلسلے ختم ہو جائے مگر امبے سلام کیوں قبر پڑھتے ہیں قربان جاوا امام جلال الدین رحمت اللہ امام محمد یوسف سالی شامی رحمت اللہ حضرت شیخ محبت رحمت اللہ, امام محمد امام یوسف رحمت اللہ اور جناب جی لکھا نماز پڑھتے جی سان خال دنیا دیا چیزوں ملتی ہے نبیا نلہ لذت ملتی ہے روپانی فرمان لذت لینوں نے لذت تلس زول ہے تلس جز کے لیے انبیاء قرآن پڑھتے پر ہیں نماز پڑھتے ہیں رب کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ انہاں دی روح مبارک نو نرحت نسیب ہوں جی اللہ دے ذکر لذت محسوس ہے خدا دیا بندیاں جی فرشتیاں دی غذا کی ہے فرشتے کی کھانے میں اللہ دا ذکر انہ کی غذا اسی واسطے جدوں توجہ اللہ دا بندہ تزکیا نفس کر کے باطن کر کے ملائکا واگو فرشت واگو پاک تے ہو جائے نا خدا دی قسم کی گزاویر ذکر الای بن جائے <outly> <outly> اللہ بلکہ اس... میں تیرے سامنے ادیسک پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرما نے فرمایا گربے کی آمد ویلے جدو دجال لاگ گا بتھی نے جب چھوٹا جنرل جرنل کرنل آئے گا پیو ہوا یہاں سارے آرام دہ جا پیو آئے گا دجال وزور فرما انہیں لوگوں آخنا لوگوں میں خدا منو ہوں جڑے ہوا تھو جو آخر انہیں د ج میں مینو خدا منو جے نا سکول والے بل یہ چاٹ آخنا کیوں جی کیوں منیے میں ٹکر بند کر دیا گا نہ پیسے نہیں دوں آٹا بند خوراک بند حدیث حکم کرے گا دجال حکم کرے گا آسمان نے بارش روک دینی زمین نے سبلہ بند کر دینا کشانی اگے گی جتے حکم کرے گا اتے اگے گی یہ حیرت ویک کے نا انہاں آخر بلے بلے اوئے وہ سائنسدان تیا ہے بڑا انہاں آخر اچھا جی باؤ جی تیری مہربانی ساڈا ڈگر نہ بند کر تنخواہ دا مسئلہ تنخواہ مسئلہ تنخواہ آ جائے تنخواہ کا مسئلہ کی کریے جی نہیں مجھ رنخواہ آتی ہے فوج آدمی تنخواہ جی لامتیاں نے دجال سب پہلا مننا ہے وہ فتنا ویخ کے رب دبیب فرما نے جڑے مومن ہو جنا یقین رب دے ہوگا آخ گے لکھ تئی پیا کر سمانو زمین کے پانی خوراک بند کر دے اصا اپنے محلہ تو گے۔ خدا نہیں من سکتے خدا کی قسم انکار کر دینا ہے ہر پاس خدا کا بند کر دے گا مگر میرے حبیب سلام فرما نے دی غزا اللہ, دا ذکر بڑا چک اللہ دا ایمان والے تصویر ابھی دو مہینے ہی نہیں لگے گا کی, کی نہیں لگے گی ویخو ملا او مسلیا بے یقینی دکار مسلیا ہوں نہیں رجا سکتا تے جی ڈالر چا بند کرے امریکہ تے کتے پاؤں کنڈا پہ آتوں کھانے گے مال بھی اتنے بچا کے چبڑ ہوئے یہ تے لڑائی دی ہر ویل پئی مہا بھائی مانو سرو تھی کافر جے کافر رب تو اعتماد کی کوئی نہیں تو پتا ہی کوئی نہیں یہودی نے کھوپڑی الٹی کر دیتی ہے شریق کی جکرا سکتا ہے تو اس مولا کا ہوں بن جا تین مولا ہوں ہی رجا کے رکھ دے گا خدا دی <تصفح> تیر ایمانتے ہوئے ایمانداری کی بندہ کر سکتا ہے تو میں رپیہ کرنا میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دوسرے ہم بیادی غزان قبر مبارک دے اندر اللہ دا ذکر اللہ دی یاد رب دی تسبیح اللہ دی تسبیح کر نے اللہ دا ذکر کر دینے حصول لذت دی خاطر لذت حاصل کرن دی خاطر تاکہ دل نو لذت روے اللہ دی یاد وچ دل دا اتمینا میں سبحان اللہ جو میرے پاس تھوڑا مسلمان آ روایت سن ایس روایت تو بعد کیونکہ قرآن تے حدیث تے ایمان رکھنے ایمام رکھ فرمایا حق مامدا بنتا ہے, ہے ماہب اللہ دنیا دام نے لکھے سامنے پی ہے پنجو جلد میرے سامنے اے اے اے مومن کا حق یہ بنتا ہے حدیث مستفا آئے پاج مننے پا آکل نہ منے سرکار دے حدیث دے سر چکا لو مومن تو بنتا جی آکر جائے ہاں جناب اس کیا بھائی لوسی کتے وگو تو وہ مسلمان نہیں ہوتا خدا بھی قسم کر کے آنا اہل سنت و جماعت رو شرف حاصل ہے میرے امام آزم ابو حنیفہ دا مذہب ہے فرمایا حدیث ضعیف بھی آ جا ابو حلیفا کے بھی سر جھکا دے گا روم اور رو والے اپنے جناب حدیث حدیث پیش کرو تو آتے آزم کی فرما نے فرمایا حدیث بھی آئے سر چکا دے گا من ابو حنیفہ ہوئے کہ نہ ہوئے اوے تو نہیں شیر ربانی نے وہام منیا ایویں تو نہیں ابو نو داتا گنج بخش نے امام منیا اوے نہیں ابو حنیفا خاجا اجمیری نے امام منیا قسم دیاں گا اگر صحابہ سدی کسل بھوپالی نے وسول المول اسندر لکھا اور شوقانی کازی نے جناب جی اپنے اصول کی کتاب لکھا کہ جناب صحابہ دی گل یہ آدھے سی کوئی دلیل نہیں آ فرما نے صحابی گل آئے تو سر اکا رکھ لوگ ایک صحابی کوئی دلیل لاہج تو اکوالی صاحب پر امام صاحب فرماتے ہیں فرمایا صحابی رسول دی گل آئے ابو حنیفا اکھانے سر رکھے گا تے فرمایا جے تابعین دی گل آوے جنہاں صحابہ نو ویکھے ہے پھر فرمایا ہمرے رجال مناہلو رجال وہ بھی مرد ہیں ہم بھی مرد ہیں پھر اساں خدا داد عقل استعمال کران گے سبحان اللہ انہاں دی پیروی چوں کہ امام اعظم بھی تے انہ خوش نصیبا وچوں نے جنہاں نے قملی والے دے صحابہ دی جہارت کیتی سبحان تی اللہ 13 صحابہ نو ویکھے 13 کنے سنیا جس امام تو مقلد ہے اس امام نے کملی والے تیرہ صحابات اجارت کی اور نکل صحاب حدیث نقل کے رے خل خیرات حضرت امام اب نے حضر ہے تمی مکی شافی رحمت اللہ شافی مسلقے ہو کے امام اعظم دی شان دے کتاب لکھی میا کرنا اتوجہ فرما اور روایت نقل کر دینا میرے کملی والے حبیب صلی اللہ ہوتا لال وسلم سرکار تو امام بہکی نے حیات تو لمبیا دندر نقل فرمایا اندر حیات کہ لمبیا رسالے دندر فرمایا منسلح لیا میرا تن منسلہ لیا علیہ تن فی مل جمع فرمایا جہا بندہ میرے تجمہ والے بہار درود پڑے سوارل تے جمعہ دی رات نجو جمعہ دی رات تے جمعہ دے دہال سو وار قد اللہ لہو میرا تاج اللہ دی سو ضرورت پوریاں کرے گا کنیاں ضرورت سو ضرورت پوریاں کرے گا ستر آخرت دیاں آخرتیاں تی ضرورت دنیا دیاں اگے سن فر اللہ نے فرشتہ مقرر فرمایا فرشتہ اس کم تے جڑا درو میری قبر شریف دے اندر پیش ہے نبی باغ دی تازی و اکرام داستے کا اس واسطے نہیں کہ حضور سن نہیں سکتے سبحانتا سبحانتا نا ایک مثال دینا بادشاہ دی کچہریجو بادشاہ دی کچہری نوکر خادم ہوندے نے چیزاں پیش کرنے کیا وہ بادشاہ خود اٹھ کے پانی نہیں بھر سکتا بولتے صحیح نہ پر جڑے خادم رکھے نے کیوں عزت بادشاہ دی تعیم بادشاہ دی سرکار دے ساری خدائی درود سن دے نے مگر رب سونے نے محبوب نادشاہ جو بنایا دونوں جہان کا آپ کی بار گاہ دی تاظیم کرام داستے رب سونے نے فرشتے مقرر کیے ادور فرما نے وہ پھر لے کے وہ درو پیش ہوں نام بھی لے آ برادری بھی لے آئیے کہڑی برادری ب یہ کیری برادری دا بندہ درود پڑے آئے پھر لے کے جان کے حضور دی بار گاہ بچ لے جاندے نے حضور فرما نے سمہ اس تو ہو فی صحیفتن بیدا فرمایا چٹے ور تے میں پھر او لکھ لئینا سمہ اس بے تو ہو فی صحیفتن نے فرمایا علمی بادم مماتی۔ علمی فی الحات فرمایا میرا دنیا تن تو بعد علموں سے تر ہی دیر جی دنیا میں ہوں سی ج چنداسی الموسے ترائیں دے آ ویکھ لے تیرے سامنے جناب حدیث محرم پیش کیتی ہے امام جلال الدین سیوطی نے امبا اولاد کے یاد اندر حیات الانبیاء تو نقل فرمائی امام سبحانی نے ترتیب دے اندر نقل فرمائی اس حدیث تے راوی حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی نے غور کر خدا دے بندہ اس علاوہ اور حدیث سنا دیا سبحان اللہ اس دے اندر واوی ہے کملی والے فرماندے نے منو آواز پہنچ دیئے سبحان اللہ ہی پہنچ دی آواز, آواز, آواز پہنچتی ہے مقصد آستے حدیث کتاب جڑی لبن پیش کرنے لگا نا جی آپ جلال تے چھاپے, کنے نے میرے تن؟ کنے چھاپے نے ایک چھاپا ہے فیصلہ باد نوریا رضویا فیصلہ آباد اے سنیا دا مکتبہ ہے ہوں اسے اعتراض ہو سکتا سی کسی کا تے تا مکتبہ ہے ہو سکتا ہے تسان کھالی ہو پیسے پڑے نے جیب گرم جڑی سی نا ان ٹھنڈا ہے پر دل سے ٹھنڈا ہوا اے آخ لو لفام کتوں دیے کویت بیروت لبنان دو اداریاں تو چھپی کویت تو تے بیروت لبنان تو بھی جلا لفام ہاں جی یہ ملنے کویت کا ادارہ وکالت المطبوعات اور بیروتتا دا دار الم دا یہ اور چھاپا ہے یہ ہے جناب جی دار العلمیہ اے بھی بیروت ہے کو کتاب دے مختلف چھاپے اور مزید تسکی نے قلب واسطے ہے ہاں جی لطف اندوز گل سنا وا اس کتاب دا وہابی نے ترجمہ کیتا ہے وہابیا ہی چھاپیا ہے سلمان منصور پوری نے سلمان منصور پوری, منصور پوری نے ترجمہ لکھے چاریا دار السلام اردو بازار والے اپنے, اپنے حدیث دے, دے کھو موجود کو اس حدیث سے انہیں ترجمے دن بھی یہ لفظ لے کہ ادر وے حضور صلی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا تبرانی تبرانی نے حضرت ابو درد حضور درحابی روایت کردہ ہزور نے فرمایا اکثر اس سلاح تا لیا جاؤ میرے جمع تیرے والے دیا درود بہتا پڑیا کرو فن ہومن مشہور کیونکہ ایسا ہے ایسا دن ہے جس دن اندر فرشتے زمین تے حاضر ہوں کسرت کثرت فرشتے آدر روڈ نے لہ سمے نہ سلی الی کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا میرے تے دروت پڑے الا بالا گنی سو تو ہے سو او وہ جتنے بھی ہوئے مینو آواز پڑتی میں منودی... دیئے... دا... دی سلمان پیش تیئے... اللہ دیا بندیا معلوم ہویا میرے کملی والے حبیب صل اللہ علیہ وسلم سللوب... حیات تے دنیاوی دال قبر شریف زندہ تے بندہ نے آأو آأو آأو میں یہ کتھے گل کرن لگا جیڑی کر ہی ایک بہت بڑے شافی مذہب فکی امام ابد ال رضی اللہ عنہ نے اپنی فکا دی کتاب شافی فکا کی چون فقیر فکیر موجود ہے اس در لکھیا فرمایا جیڑا جمے کا دیہ ہے نا اگے پیچھے تے ترشتے مکرم اس سے آ گیا جمے والے دیہات ہزور فرما نے میں خود سننا وا خود سننا وا یعنی جمعہ دا اعزاز دا مقام جمے کی اہمیت نہ ہے حضور فرماندے نے فرشتے ہٹ خود آواز سننا کی مطلب جی بادشاہ کدی کھلی کچہی لا ل اگے پیچھے تے او دا عملہ کم کرتا ہے پر قدی موجت بادشاہ جاوے تے کی لاندہ ہے کھلی کچاری آندہ ہے بھی خودان کے میں نو سناو معلوم ہو یا جمعے والے دہار آمنا دے لال کھلی کچاری لاندے نے امت دیا فر یادا سوڑ دے آمنا <تصفح> دے اسے حدیث نو مواحب دنیا نقل کیا اسے حدیث نو حجت اللہ اللہ لمی چ نقل فرمایا ہے انہیں انہی لفظوں نال الا بالا گنی اور حضرت سیدنا امام شامی نے سب لہدا چ لکھا ہے رجال ہوما ثقات एस दे रावी सारे दे सारे मजबूत ने कोई चो झूठा रावी नहीं, नहीं सारे तगड़े सही ते सुचे सच्चे बंदे ने जिन्हों ने इस हदीश निवायत किया है غور فرما اللہ دیا بندے اور اور میں ترے سامنے ایک دو دلی اور پیش کر دیاستا جناب میرے کو بڑا ادیس حضرت موسا کلیم نو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ او اپنی کپڑے اندر کڑے ہو گئے نماز پڑھ رہے لے حضرت ابراہیم سلام رستے در حضرت عیسا لے سلام رستے درد حضرت موسا لم رستے دن المقدس مقدس ہے، سرکار بھی سواری جا رہی ہے اس دن آمبے آئے مسلام کھڑے ہو کے سلام حضور دی بار گاوی درج کرتے کاسلام والی کا یا آخرو اسلام یا کا سلام پیش کرتے ہیں سارے و کوئی نماز پڑھائی سن حضور نے تھے دسے موجود نے فرمایا. محمود صلی اللہ علیہ نو بکھیا. وہ شنوا قبیلے دے مرد دی شکل رڑتی حضور نے ہلیا ہے اللہ دے آ بندے سلام وفاد تو بعد حج کرتے ہیں کی کرتے ہیں حج کرتے ہیں تلبیا کرتے ہیں جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کرتے ہیں جی مسلام وفاد حج کرتے ہیں حج کرتے ہیں تلبیا کرتے ہیں جی جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کرتے ہیں جی اور مواہب دنیا امام کسلانی نے لکھیا ہے اور ترجم فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امبیاد مال متروکہ متروکا جنو ترکا باقی آئی دا ترکہ ترکا ونڈیا جا نبی دا ترکہ نہیں ونڈیا جا سمجھی نہیں گل آئی نبیا دا ترکہ تقسیم توجو بندہ مر جائے ان دی بیوی نال ہتاں کہ شہید زندہ ہے نا کہ نہیں شہیدان کے بارے اللہ نے کیا آخیا ہے اور مایا مردہ آخو نا نہ مردہ گمان بھی نہ کرو یہ شہیدان دے بارے ہے جہاں مردہ نہیں آخنا مگر انہاں دے مرنے تو بعد انہاں وہی نال نکاح کر سکتی نکاح کر سکتی ہے عدت بھی لازم ہے توجہ عدت کا مطلب خسم مر جائے عورت کنے مہینے انتظار کر دیو چار مہینے دس بابا جی دو مہینے ٹائی مہینے کی بیٹھے کار مہینے یہ شہیدان کی بیوی ہونا پینا ولیا کی بیوی ہونا پینا یہ انتظار کرنا ہی پینا توجہ یہ ادا تلازم ہے سو بھی اے سوگ دی سوگ دی ہے مگر السلام دا نہ ترکہ تقسیم ہو سکتا ہے نہ گھر والی دا اگے نکاح ہو سکتا ہے حج کرتے ہیں کی کرتے حج کرتے ہیں تلبیا کرتے ہیں حج کرتے ہیں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ, علیہ وسلم بھی حاج اللہ علیہ وسلم اور امبیاد مال مترو کا جنوب ترکا باقی آئی دا کا ترکا جاندا ہے نبیا دا ترکہ نہیں ونڈیا جاتا سمجھی نہیں گل آئے نبیا دا ترکہ تقسیم توجہ بندہ, بندہ مر جائے ان دی بیوی نال ہتاں کہ شہید زندہ ہے نا کہ نہیں شہیدان بارے اللہ نے کیا کی آخیا فرمایا اندا آخو ہی تے مردہ گمان بھی نہ کرو اے یہ دے بارے ہے جنہاں نے مردہ نہیں آخر مگر انہاں دے مرنے تو بعد انہی گھر والی نکاح کر سکتی ہے نکاح کر سکتی ہے وہ لازم ہے توجہ تو مطلب خسم مر جائے عورت کنے مہینے انتظار کر دی بولو چار مہینے دس بابا جی دو مہینے ٹائی مہینے کی بیٹھے کن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 نہ گھر والی داگ گے نکاح ہو سکدہ ہے اور نہ ہی ہونا دے ہوتے سوگ لازم ہوندہ ہے کیا اس واسدے کہ سوگ ہوندے نے مردیاں دے نبیت زندہ موجود نے اے بھی مواہب اللہ دنیا والے لکھے آئی امام قستلانی جنہیں بخاری دی شرح لکھی ہے شافی مسلک دے مصر دے رہن آلے آج تو چار سو سال پہلا لکھ گئے کنے 100 سال پہلا؟ چار سو سال پہلا فرمایا نبیان دی گھر چار مہینے دس دن سوک نہیں کرنا کیونکہ سوک مردوں کے ہوں سوک کھنے ہوں نے شہیدان دی بیوی اگے نکاح کر سکتی ہے نبیا دی بیوی اگے نکاح کیونکہ زندہ نے نکاح قائم ہے نکاح ہے مال ہر دا آ جائے گا مگر نبیان دا مال وفاد نہیں جائے, جائے گا اس آکو گے یہ اپنیاں کتابوں کٹی بیٹھا وہ کو گیرا کی کتابوں میں گل کرنا جڑے منکر نے ہوں اسی مسلے دے دو بند مدرسے کے بنا والا مول قاسم نانوتوی بول بول کون وی کتاب لکھی امبیا زندگی ساڈے نبی باغ کی زندگی مبارک دے کتاب لکھیے آبے حیات کی نام کتاب دے چھاپی دنیا نے دارا تالی فاتے شرفیا بیرون بہر گے ملتان کی لکھد پہلے سفے دے کتاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوس قبر میں زندہ ہے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 دو بندو کہ مول کا سمن لو تبھی ہگے آئے دارم دو بند بن گئے بندہ پیا رسول کریم سلے زندہ نے فرمایا جی کوئی فقیر اٹھ کے نا محلے باہر جا کے چی پا لے تو چیلے کرنے لگ پہ چلے کر لگے ہوں محلے والوں سے چھپ گیا وکرا ہو گیا ہوں وہ چیلا اوتھے کر رہا بڑھی دوسرے نکاح کر سکتی اسناب اس دی بڑھی تو ادت ہوے گی نہیں وہ مال ونڈیا جائے گا آتا جی اس چیلے کٹن والے دا نہیں ونڈیا جاتا جی نبیا دا مال نہیں ونڈیا جاتا یہ آدمی عقیدہ لو ایک اور ہاں جی او کدھر کی ہی؟ او تو وڈے دا سی جنہیں دوبند ہے ہکیا ہوں چھوٹے کیڑے مکوڑے جڑے ان کی قیدا بھی اکائے دے لما دو بند لکھا اکائے دلامائے گند یہ آنا درجو الحد الف خلی لمبیٹوی اس دے علماء عل دلاما بھی دیا تقریرات محرم موجود ہیں تمام دو مولوی جننے بھی ہوئے نے سب دورا موجود نے آخر سارے اچھا کی لکھا یہ رسالہ انہیں کدو لکھا انہ جب آلہ حضرت بریلوی دو بندیاں دیا عبارت کٹ کے نا ویچو کتاباں کتابوں لکھ کے تے لے گئے سن عرب مسلم اسماعیل دل دی بارت نعوذ باللہ کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں اس طرح دیا بارتیں لکھ کے لئے اتے پیش کیا ارب کے آلما مکہ مدینے کے اس زمانے دن آخیا انہاں فتوا دے بھی یہ تے بارات کفرییا نے تے غلط بارتہ نے اتنے آن کے کیا حضرت نے او کتاب شائع کر دیتی فتو والی جب اتنے شائع ہوئی تو دو نو پی گئے پشو بھائی مکے مدینے کے سارے عالم جڑے نے وہ سانو سانوں تو لکھ در سا تو پکا پٹھا نہ پٹھا پی گیا سا پکا نہ بچا رہے گا کہ پھر یہاں بچانے اپنے عقیدے لکھ کے بھیجے اپنے عقیدے کے پیجے خلیل امبیٹوی نے پھر اربی عقیدے لکھے بھی سارے اے عقیدے نے تے انہیں غلط لکھیا حالانکہ اللہ حضرت نے یہاں دبارتوں میں جڑی حالے تک بھی موجود نے وہی لکھ کے لے گیا خیالت کی خبیسا نے بھی وہ وارتہ لکھیا یہ عقیدے کی سمندے آنے یہ لکھ کے لے گئے تیار بد دیال میں آخیا بھی جی تادا پھر تھی پکے مسلمان ہوں انہوں نے تو یہاں کی اردو کتابوں کا پتا کونی نہیں سی لکھا کی سوال الام سو پنجواں سوال خلی لمبے چیز لکھ کے جاب ابھی لکھتا پیا پھر تمام دو بندی مہر پہ لے پھر آرمب والے کے موہر لوائی لکھا ہے ماں کمفی حیات نبی علیہ السلاط والسلام فی قبر ہی شریف ہر ڈال کامر اور مخصوص بھائی ہم مسلو شاعر نہیں رحمت اللہ حیات و میں ترجمہ میں نہیں کرتا ترجمہ تھلے دیو بندی نے آپ کی لکھا ہے کیا فرماتے ہیں جناب رسول رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی زندگی یا قبر والی دوجے مسلمانہ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 عربی یہ ہے کہ زندگی آپ دی دنیاوی ہے انہیں اکھیں دنیا کیسی ہے ایک کیسی دا ترجمہ انہیں اپیو دی طرف اکڑے عربی اچھ لکھیا احیاتہو دنیاویتن معلوم ہویا الحمدللہ اہل سنت و جماعت داکی دا, دا برحق ہن جی. ایک حوالہ وہ ہن اہل حدیث مولویا وڈے کا کھنڈے وڈے کا سارے گھر پورے ہو جان جہابی اہل خبیس آخیا جا رہا ہے یہ کتاب ہے تو فتری توجہ نال تحفترین چھپی کتوں ہے بیروت یہ آئے بیروت لبنام ارب ملک کی چھپیے اسان تھے نہیں چھپی سفر نمبر دے کے لکھیا ہے کنے سفے دے حدیث دے تحت لکھیا ہے حدیث کیڑی سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ میرے تے درود پڑے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا میرے تے درود پڑے اللہ سونا میری نو واپس لوٹایا یا واپس لوٹاتا ہے تو میں اس کے درود کا جواب دیتا ہوں آہ, آہ, آہ, آہ. اس کے درود کا ہر سوال ہویا بھائی یار کیا کروڑا ارباں لوگ ہر وقت ہزارہ لکھاں کروڑوں لوگ درو شریف پڑھ رہے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں درو شریف تو پھر کی مطلب ہے کہ اللہ جب درود پڑھتا ہے کوئی تو حضور فرما نہیں پھر فر میرے تے روح رب واپس کرتا ہے میری روح میرے وال واپس کرتا ہے تو میں اندر جائز دا, دا مطلب روح مبارک نکل جاتی ہے ہوں جواب کی لکھتا ہے اس سوال دا جواب وہابیا دا پیشوا نوب صدیق حسن دا استاد کازی شوقانی کی لکھا ہے ول مراد میرا دل رو ہے ایتھے روح واپس کرنے ہے مطلب نہیں کیا آپ روح نکل گئی ہے پھر بول دے اسے بولتے بولے اللہ واپس کرتا نہ فرمایا اس روح دا مانا ایتھے ہے بولنا کہ حضور فرما دے جدو میرے سے کوئی درود پڑتا ہے رب مینو بلا محبوبہ تو تنے امتی سلاد دا جواب دے, دے رکھو سنیا لو ہجوم فی قبر ہی روح لا تو کیونکہ دلیل کیا دینا دلیل دے رہا ہے آخر روح تو بولنا کیوں مراد لیا میں کیوں آخیا بھائی اللہ آتا محبوبہ بول جواب دے کیوں اس واسطے کہ حضور زندہ ہے اپنی قبر میں اور روح آپ کی آپ سے جدا ہوتی نہیں ہے آپ سے جدا ہوتی نہیں ہے پھر سوال اٹھتا ہے چشتی صاحب سارے مذہب والے نبی پاک اور تمام بہان کی زندگی مبارک ثابت کر دیتی ہے مگر سوال اٹھتا ہے قرآن فرما کم تم می تون وہی جی سنو گے یہ آیت پڑھی جائے گا میتوں okay پڑے گا گا آما محمد نلو رسول قد من قبل رسول کو بل رسول افائی ماتا ہو کو تلن کلب تمہ لا کا بے کو موکھو سکتا ہے نوی مرگا موت آ گئی باللہ من اللہ انج دیا بکواسا پیا کرے گا جناب جی اے؟ تے جناب قرآن مجید دا نہ مقصد سمجھا قرآن مجید دا مقصد سمجھ والے پاک لوگ نہیں آوے آ مواہب تارا جناب جی اگے خزانہ پیائی فرمایا مطلب ہے کل نفس رائے قتل موت جو جدو قانون پورا ہونا باقیا دی روح نکل جائے تے جسم تو جا ہی رہی ہے مگر جسم نال تعلق رکھ دیے توجہ مگر علیہ السلام دا جسمیا تر تو روح جدا ہوئی جا کر کے پھر واپس رکھ دیتی جاتی ہے قیامت تک واپس ہی رہنی ہے باقیا دی نکل گئی تے واپس نہ ہوئی نبیاں دی نکلی تے فورا واپس ہے ہو گئی اس واسطے حضرت قسم جنہ نبی پاک سرکار دے جس میں اثر نو سرکار دی ذات اثر نو قبر شریف اچ اتاریا اے اتار کے اخر اچ نکلے نہیں فرماندے نے مدارج وچ لکھیا شیخ محقق نے فرمایا جدوں میں سرکار نو رکھ کے تے باہر نکلن لگا نا وینا حضور دے ہونٹ مبارک پہل ہل دے نے مبارک بیلتے ہیں تے میں آواز سنی حضور فرما نے ربے امتی, امتی, امتی اصل کیوں نہ اپنے محبوب نو زندہ آکھیے جیڑا محبوب قبر شریف تشریف لے جاوے ہے ہاں جی توجہ مومنا تو میں قبر جائیے سوال ہو جواب واسطے فرشتے آ جا درگ نہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال واسطے آنے بول تو صحیح سرکار کو سوال واسطے نہیں آئے مگر کملی والے محبوب نے بغیر کسے دے سوال کرنے تو ایک سوال رب کو ضرور کیتا ہے مولا کریمہ امتی امتی آدر بڑی بھی اتنے ہی بول اٹھتا جالوم ہے فرق ہو گیا انکا ان و انہم میتون یہ مطلب کی نکلا کہ موت آن دی آن آئی چٹ دا چانونے خدا پورا ہوا ہوگو قائم ہو گئی ہوں بعد آیات دنیا بھی ہے جیسے حدیث ثابت کر کے بکھا دار کی ثابت کر کے بکھا دا ہے تو خدا دیا بندے ساڈے پاک مستفا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس واسطے میں نقطے کی گل کر لگا جدوں باقی مر جان ولی شہید جو بھی جنازے چک کے قبرستان لیا کہ نہیں کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ نبیا دا جنازہ کسے قبرستان چک کے جایا گیا ہوئے شہیدان دا جنازہ بھی قبرستان ہے مگر کسے نبی دا جنازہ قبرستان نہیں کتنے دفن ہوں ہے سو مات آ سو یمو تو جی نبی وفات پہ اوتے دفن کیا جا جنازہ،, جنازہ نہیں چکیا جا اس واسطے کہ امام خفاجی نے نسیمر ریال شرا شفا اندر لکھا فرمایا نبیا کا جنازہ موڈیا دس واسطے نہیں چکیا جا تاکہ دا وہم و گمان نہ جائے کہ جی دوسرے مردے ہوتے ہیں نبی بھی ہوا گوارا ہی نہیں وہم وحمت گمان ہووے کہ مردے نے تا دے چکے. اور دوسری گل کہ نبیاں کی نبوت دا پہار کوئی چک سکتا ہی نہیں کوئی چک سکتا ہی وہ ابو بکر صدیق ہی جڑا موڈیا تکی پھر سبحان اللہ جی نے موڈیا کے سرکار سکار اٹھایا ہے خدا دیا بندے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر شریف کتے بنی جیتے آپ سرکار دا انتقال ہویا ہے گل کرنا جڑی حضرت شیخ محقق نے کی کی سڈا کیدا شیخ ابد اللہ محدس دلوی والا ہے بولو کی جب تنہوں پوچھے کوئی سڈا کیدا ہوئی کی محدث ہے جڑا شیخ ابد الگ آپ نے حضور سرکار دفن دے کفن دے مسئلے لکھے نے لکھ کے نا اخیر فرما نے فرمایا یار میں کفن دفن دیا ہزور دیا گلیں کی وجہ فرمایا چپ جی لگا ہوئے نا خانہ سلطان رائی دا تیس اس قوم کی اکھا تارے نہیں ہو پر گل سیانے آتے ہیں کھوتے نو کی پتا گلکند کی امام مالک رحمت اللہ لے سن جنہوں حدیث مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کسے کسی راہی جانے کوڑا فل لیا دو چار سٹے فرمایا شرم نہیں آتی مستفا دی حدیث تردی پوچھ لے چل میرا کول کو پہلے گسل کپڑے نوے پاوا گا خوشبو لاوا گا پھر فرش بچھاوا گا درود پڑ کے مستفا کا فرمان شروع کر سبق پڑے ہوگی ہاں جی یہ اگیں اگرو نچ کجی نچی ہو تو پھر ٹک ٹکی بن گیا پھر ادھر ادھر ویکھنا ہی نہیں بھی کتنے پات بےغیرتی ٹور نہ جائے بےغیرتی آشک قوم بند بخت نہ بن خوش بخت بن خدا دی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے بارے شیخ محقق فرمان دے نے میں کفن دفن دے مسئلے لکھے نے بار بار کفن دفن موت دی گل لکھنی پئیے جیدی وجلال میرے دل تے سیاہی جی چھا گئیے آئے آئے بابا شیخ محقق اینوان دنیو عقیدہ جنہ رسول اللہ دی بار گاوے چاہز نہیں پائیے <تصف> <تصف> فرما دے نے کفن دفن موت دے لفظ بار بار جو ذکر کیتے نے دل دے سیاہی آ گئی ہے میرے کول کی کرفوں دا دائرہ تنگ سی یہاں لفظوں ذکر کرنا پیا فرمایا جے تمہوں کوئی لفظ مل جاننا جنا نال جہن مسلے حضور دن تعبیر کر سکو بیان کر سکو فرمایا تو ہو رہا تے لئی بہتر ہونا ہے لکھیا ہے فرمایا رحم فرماوے اللہ امام مالک رحمت اللہ دے جڑا مدینے دا امام سر حدیث دی کتاب بخاری تو ہی پہلا پہلے لکھیے وہ امام مالک فرما نے میں پسند نہیں کرتا کوئی بندہ ان آخے زر تو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی پاک دی قبر کی جارت کی قبر دفظ بولے میں پسند نہیں کرتا کی آخے جدو زیارت کر کے آئے زور النبی میں نبی پاکارت کر رہا قسم جتھے مرضی اے ادب کر لیے یہاں دے ادب احترام پہنچا انتہا کر گئے اور جو مقام عدب نالی پایا اسے ادب نال ہی پایا اسے حضرت بریلوی انا جرم کیا انہوں نے آخیا پورے قرآن حدیث ہر شاید نچوڑ تیرے سامنے بدمدہ بھی کتابیں چڑھ کے حضرت بریلوی پیش کر تو زندہ ہے وا ہے تو ہے وا ہے و ل میرے چشمے آلم سے چھپ جانے والے سے چھپ جان جائے کملی والے سارے تو لک گائے جی گل کرائے ایک پردا سڈیا کے دے گئے کہنا دے ہاں سرکار اگے پردہ کو نہیں دے خدا دی قسم سڈے اگے پردا ہے اگر سرکار اگے پردہ ہوں سمجھو اگر پردا سرکار دے اگے ہوں پھر غوث پاک گو ساکد کو دستے سن تین پتہ نہیں غوث پاک بیٹھے نے واض کر دیں, تقریر کر دکری کردا اٹھ کے کھلو گا ہاتھ بن لے لیا بعد ما پوچھا حضور تقریر چھڈ کے اٹھ کے کھلو کے ہاتھ بن لے ساجے کی مسئلہ سی فرمایا میں جدو واز کر رہا سا میرے واض س سامنے ایک بندے نیند آ گئی ہے اک لگیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں سدیا ہوئی تویے جب وہ سدیا ویخ رہا سی میں جگتا پہ وے کردہ ہوگی پھر نہ دسے خاص پاک دسن پردا سا اکھ اگے آیا یہ وجہ ہے جب غوث نے اپنی اکھ دا پردہ دور کیتا ہے بغداد بیٹھ کے سامنے زیارت کر رہے ہیں دعا کر خالق کائنات اس پردے نو دور چک اس جڑا دے اگے پردہ پیا پر ہے جس دی وجہ نال سانو محبوبے دو جہاں نہیں دستے ورنہ یم لونا امام سیوتی لکھا ہے اللہ غوث تے کتب جڑا بن جاوے نا وہ عرش فرش تے ساری خدائی مل غوث کتب مل ہے ساری خدائی محبوبے دو جہاں تے جان ہوئے مر جان کہے کدے کول نہیں یعنی ان سمجھ میں گل پہ کرنا توجہ نہ سننا جسم مر جان ہے جسم ایندے تو روح جدا ہو جاندی روح نہیں مرد کیونکہ روح نبی پاک دا نام ہے روح امام مواحب قستلانی نے ارواہ جا کستانی روح ارواہ مطالعے مسلات شرح دلائل الخیرات کے اندر امام فارسی نے لکھا توجہ فرما قربان جائیے روح ارواہ دا مطلب ہے نبی پاک روحان کی روح نے اور روح روحان سرکار روحاں دی روح جو ہوئے تو روحاں دی روح جدا نہیں ہوتی روح نہیں ختم ہونا اس واسطے توجہ فرما تو جناب والا سڈا کیدا ایمان الحمدللہ للہ جی ہر لحاظ ثابت ہویا حیات النبی دا مسئلہ کہ نبی پاک صلی اللہ، تمام امبیا جڑے نے وہ دنیاوی زندگی زندہ نے انہوں رزق پیش ہے ہوں جناب آمال امت پیش ہوں نے آمال امت آمال امت پیش نے امام بزار نے سنا نال امام بزار نے سنا نال حدیث نقل فرمائی حضرت عبد اللہ نے مسود تو کن تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کم فرمایا میرے متی میرا میری توڑے سامنے موجودگی توڑے واسطے بہترے ومماتی خیر اللہ کم تے توڑے تو پردہ کر جانا میں توڑے لہی بہترے آل کیوں توڑا دو علیہ اعمالو کم توڑے عمل میرے سامنے پیش کی تے جاندنے فما کانا من حسنن حمد اللہ علیہ فرمایا جڑا توڑا سونا عمل وینا او دے تے اللہ دی تعریف کرنا حضور عمل سونا ساڑا ویکھن تے نبی پاک خوش ہوندنے آن دنے الحمدللہ مولا میری امت میری تابے دار بنی کھڑیے اور فرمایا وما کانا من سیین استغفرت اللہ لکم فرمایا جڑا فرما کوئی برا عمل توڑا ویکھا پھر توڑا دے واسطے اللہ تو مافی منگنا فرمایا مواہب لیا ہاں جی سفا نمبر تین سو سینتی جناب والا زرکانی دے نار بیروت دی چھپی جلد نمبر دے ہوتے فرمایا نبی پاک نے عمل تو آڈے میرے سامنے نے روزانہ پیش نے کہ روزانہ پیش نے ایک خاص ساڈے املان دی حاضری ہے خدا دے بندے ہاتھ فرما سارے املان دی حاضری سرکار سکار بار گایا در ہوں اے دسو او اے او حضور سرکار تو ساری رنج تے تکلیف ذرا جن بھی برداشت نہیں تاکہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ نے بہار دندر مجماحول بہار لنوار دن لکھے روایت فرمایا حضور نے امتی پیرا لگے تکلیف میں امتیو دی امتیوں تے پیرا لگے تکلیف مینو دیے آزی سن ہما نی تم فرمایا جو توانو مشکل آوے میرے محبوب تو مشکل ہوگی <laughs> ایمان نار دس ایڈے وفادار نبی ہائے <laughs> ایڈے وفادار سونے محبوب اور جن ساڈا ایال رہ جنہوں سادی تکلیف تھوڑی جی پہنچنا دکھ محسوس ہوندہ ہے رنج حسن حسن محسوس سو ہوں خدا دیا بند اس رحمت لے لا لمی دس تقاضا جان تے مگر کملی والے سرکار کی شریت دیا چنا شیرے گنگ سمجھ آئی کہ نہیں آئی سادہ حق کے بن دائے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور بدبختی اس قوم دی جڑی قوم نے آشک دا دائے مذہبنا ایمان آلے دائے مذہب جو خاجہ فریدا کیا خاجہ فریدا دائے توڑے دھکڑے دھوڑے کاندڑیاں تھوڑے دکھڑے دوڑے کاندڑیا تے نام مفت وکادڑیا تاندڑیا دوندڑیا سوڑیا تے باندڑیاں میں بوں دردیا کتیا اچھے آخ دملی والا لاکھ تکے لاکھ میں مینو چوٹا ون تیرے واستے تیرے نام تو مفت وکاندڑی آ میں سٹاں بھی کھاوا گا موبضہ بھی نہیں مگا گا مفت تڑپتا جا گا مفت تیرے نام داں گا میں موستفل کر میں بکی جاؤں مدینے میں گلا میں موسف میں بکی جاؤں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ساڈا حق یہ بنتا ہے محبوبے دو جہاں اللہ علیہ وسلم پر بد بختی اس قوم دی جہی قوم نے آشق کا تو یہ مذہب ہے نا ایمان والے کا فریدہ مذہب ہے جو خاجا فرید آج خاجا فرید آوڑے دھکڑے تھوڑے تڑے دیکھے کاؤدڑیا تے نام مفت وکادڑیا باندڑیا میں بوندڑیا سویا باندڑیا میں بوندڑیا ہم دردیا کتیا نالی دبی آشک آخ آش آخدہ کملی والے والا لاکھ تکے وجن لکھ مینو چوٹا واسطے تیرے, تیرے نام تو مفت وکاندڑی آ میں سٹا بھی کھاگ گا مووضہ بھی نہیں مگا گا مفت تڑپتا جا گا مفت تیرے نام دٹی جا گا لا مصطفیٰ مو سفل میں بکی جاؤں مدینے میں گلا مصطفیٰ مو سفل میں بکی جاؤں مدینے میں محمد نا پر سودا سرے محمد نام پر سر بازا دیا بندیا, اور ایمان والے لے او لکھ دکھا والی لکھ تکلیف والی ویخنا سے کوئی شہنی نہیں لب دی مگر آدھے نے رب تب تے رب تسول تے چھڈنے نہیں پاکستان دی گورنمنٹ بھڑوی ایک پاسے ہو گئی ہے یہودیاں نال کا فرو کے امریکہ بھی ایک پاس برطانیہ بھی ایک پاس ساری دن سعودیہ بھی ایک پاس یو بھی ایک پسے نسارا بھی ایک پاس ہاں جی لبنان بھی نال شام بھی نال وہ سارے ملکوں دے نال رل گئے پر نو کملی والے کا سہارا ہوئے جہاں رب دے رب دے دین کا سہارا ہوے خدا وا شری کرسانے اندہ کوئی ونگا کر اے سو مسلمانوں نبی پاک دا مسلا اس لے غدار بن ہے دا غدار کدو بندہ جدو کافران یارانہ جوڑ لوگ کال ڈٹ کے بول کے کافران دا جو یار ہے رسول اللہ دا وہ گدار ہے بولو کی وہ دا خدا رسول مسلم قوم امہ دا مسلم ملت ددار یہودی بئی مان جا کافران کا دوست بن جاوے جی تیری گورنمنٹ بنی ہے تیری فوج بنی ہے کھڑے نے جناب ہوں تو اس حد تک کہ نہ یہودیت جناب رنگے چرنگے ہوئے نے سکول دے برقتوں کہ جناب ایٹم بم بھی حوالے کر د جنوب آتے سنا بنا ہوا ہے کئی مول لگے بھی پاکستان بن گیا تم تیرے لئی نہیں بنیائی ویخ لیں وقت آئے گا سابت ہو جائے گا میں لیا جاگ اخبار دبدل ستار ابدستار کون ہے وزیر خارجہ تھا کی ابدل ستار یہ آتے نے کتری کا نام گلام محمد خط کا نام غلام احمد وہ لان پی آ یہودی دیا پترا وہ تی ودی نہ ستارے کی چکر وہ اسلام دشمن یودی آ تھی ادھر آخو کہ انتہا پسندی ختم کر کے دین کو ختم کر دیں گے جڑا دین ختم کرے وہ کافی مسلمان ہوئے بول بول بول میرے گناگار گناہ کرے گنا گار بنتا ہے इस्लाम दुश्मनी करे तो काफरत गद्दार पड़ा है कौन पड़ता है एक कुत्ता पावखंड है हमारे आदमी हथियार दहशत गर्दों के हाथ लगना मुमकिन नहीं अमरीकी पेशकश मुस्बत है जब कोई अच्छी पेशकश करेगा इंकार नहीं करेंगे ایٹمی اصلہ حفاظت کے لیے تاون کی امریکی پیشکش آتا ہے مولویا کے قبضے نہ آئے دین کے ہاتھ چے امریکہ دے ہتھے کے جائے پھر بچ جائے گا پھر ایمان نار دس میں وہاں ملوڑوں تو پوچھنا جہے ملوڑے نہ لگے کھڑے نے تو آتے نے چشتی پاگل ہے چشتی فلان ہے میں پوچھنا وا دسو فکیر آدھا سی آئٹم خلاف بنیا ہے یہود ہے مسلمانوں کا نہیں سابت ہوا پیا کہ صاف کہہ دولوی دہشت گرد نے یہاں کے ہاتھ نہ لگے امریکہ کو سیکورٹی امریکہ دی ہونی ہے دی کہ امریکہ نے کھنڈے تے مارنے بولو مولوی تو خیر انہوں دے دشمن آئی اصلی نے ہاں دوجے کے نے نا دوجے برا نے آفغانیوں کی غیرت دی کا جوڑ ہوں چبلا مان کی چول خدا دی قسم کر کے آنا اصل جنگ ہے ہی وہ جہاں دین مستفا کی سمجھ ہے نال کی جنگ ہوے کسی نال جنگ نہیں امریکہ دی یہودی دی جنگ اگر ہے جا مستفا قبالی پیش کرتا ہے کی ہونا ہو سر سید احمد خان جہا سکویا کا سی کون سی جیویں پیوں کی اولاد آدر وے آدھا یہ التاف حال ہی یہ اندر جناب بڑا سی سا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 اے جناب اسے کتاب دس ہے وہابی اسلے دے وہابی شیعہ سنی مقلد گیر دیوبندی ہر نے متفقہ طور دیتا سی سر سید احمد خان کا کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. آرودی کافری کوئی اسلام دی شے انی سر سید احمد خان کا جنت کوئی نہیں تھی منگو جنت کوئی نہیں ابراہیم کلیم صاحب سے پہ مار پی مارتے کوئی روڑا لگتا ہے اور جنت ہے جی کہ نہیں منگے سرما نو کھاؤ جاؤ جانا میں جنت نہیں ماننا تو جانا رب آپ ہی منا لے گا تو تنت نہیں پہ تو رب نے گوڈا رکھ کے جنت جانا منا لینی جی کونشتے خود کافر وہ ماسٹر پروفیسر چارا کر لین جہے سکلان مسلمانوں کا کافر کری جا رہے آدھے نے مسلم وہ بہت بڑا ہیرو تھا بہت بڑا لیڈر تھا بہت بڑا راہبر تھا بہت بڑا خیر خواہ تھا بہت بڑا مسلمان تھا پچاڑا کر لینا اپنی مان اور او دی لانت دی اور اور فون ایسے کتاب کے جناب لکھیا ارب والے اس وقت مشہور تھا رمے کہ سر سید انگلینڈ تو ہو کے آیا ہے اور نے منصوبہ لے کے آیا ہے مسلمانوں یا کرشچن کرانگا یا کافر مرتد کرا یہ دلہا بغیرت یہ اتوں منصوبہ یہودیاں تو لے کے آیا بس اسی واسطے اکبر آبادی نے یہ آخیا انہیں آخیا شرم کر بے مانا دی نو کافر مسلمان کو کر کوئی شرم کر کوئی دین دا لحاظ کر خدا دا خوف کر لگا جوب اکبر ال آبادی کے کلیا کلیات میرے موجود پیا ہے کہ چپ تو انگلینڈ دے بسکٹ نہیں کھا دی نی اکبر چپ کر جا تو دے بسکٹ کھا کیا تھی کافر ہو جائے گا معلوم ہوا جا بسکٹ کھا وہ بائیمان ہو بسکٹ دے دے انہوں نے لے پتر جرنل ساڈی کر فوج ساری جا کیا کرے ایم اے کر گیا ہے ایم اے پتر کی کر گیا ہے ایم اے کر گیا ہوں کی کرنا نوکری لگنا کیونیں جی لکھ دی لا دی کیوں جی چیک اپ کر د کہ نہیں وہ فوج نی ہو چیکپ کرای کے نہیں بولو پولیس بھرتی ہونے تو پہلے ننگے ہونے گ نہیں بلکہ مینو ایک ریٹائر فوجی دسن لگا میاں صاحب اوکے فلور ملے مرید کے روڈ کے اتنے گجر جانے اوکے فلور مل شیخ اسلم صاحب میرے ملنا وہ چوکیدار فوجی وہ کہ لگا کہ حضرت صاحب میرا چیکپ ایک بندے اور ایک بڑھی ڈاکٹر نے کیا میں آتا ہرام دارے نکلے آتے ہیں جتوں کہ چیک کیا فوجی نگا کر کے تھی آکو گے یار چشتی تو گلیں بادشاہ کرانا بادشاہ کر پتا مل مولوی صاحب تینوں پتا بیستی توجہ مجھے آخ لگے مالی صاحب تین بیسیا بے شرمی ہاں ہزار والا تی گل کر کے ویکو نا مسلم ڈرائیور نکو کنجر نہ بن تو ٹیپ بند کر امل صاحب بیبیا بیٹھے نے اس بول मैं क्यों सदके जावा इस कौम तो जे आखिर होंजर के उस तेन अम्मा याद आमा बैठी है कि नहीं बैठी उस कौम को याद आती बाजी कदों याद आदम मौली आखे कंजर ना माल हजार कर भैन शर्म कर वहा माल भी भैन नहीं خدا کی قسم کر کے آنا یہودی نے پڑھایا نہیں اس قوم نو یہودی نے اس قوم نو پڑھایا نہیں اندی کھوپڑی مغز خدا نے رکھیا سی انسان والا انہیں وہ او کڈ کے بچ رکھ دوتیا والا کدے والا کھوتیا والا تھی پہن پڑھا ڈاکٹر بنا وہ ہسپتال مرد دی شرمگاہ کھیڑتی ہے پی شرمگاہ دی نالی نالی پی پاؤ دیے کی جی یہ ہو رہا ہے جی خوراک اندر جا رہی ہے پیشاب دی نالی لائی کھڑی ہے پوچھو کیوں پڑھا رہے تھے ڈاکٹر بو مولی صاحب عورت, عورت مولی صاحب. دا علاج نہ کرے عورت دا علاج پھر کیونکہ چیک اپ کہ کر دیے بولنا مرد کا چیک اپ پہ کر دیے آدھا چشتی سخت بولتا ہے میں پتر چشتی سخت نہیں بولتا بیماری کا کسور ہے بیماری سخت لگی ہے چشتی کی کرے اندر कह लगे चिश्ती जालिए ना? ना कौम छ वक्त नहीं वक्त नहीं चिश्ती साहब वक्त नहीं बस छड़ ग मैं ख्या हो इस बदबकत कौम की बदबकती वेख अगलिया कख छ नहीं ये हाले आता वक्त कोई नहीं پتہ نہیں اس قوم کا وقت کدو آنا جب مر جنا ہاں پھر وقت آنا جی وہ اڈے بھی لیا فوج بھی ل گیا تعلیمی ادارے بھی لے گیا تیا گیا ماوا بھی چک کے گیا کوئی شہ نے چی نہیں ہے جی آٹل پہ بھنا سیش ہو جہاز باجیاں سڈیا فل پیش کرو ویس کے میری بیٹی پچاس ہزار روپیہ تنخواہ لے میں پجاروں کما چکا ہوں میں کیا پہ کمانی ہے بیٹی کے گاہک جو ہے ایمان دس مسلمانوں جہاد فرض فرض فرض جڑا نہیں کرے گا سا جہنم جاوے گا جہاد کس طرح فرض ہے جہاد ہر طبقے دا علیحدہ علیحدہ فرض ہے سکول پرن پرانا لے اندھا جہادے ہیں فاری طور دے مصطفی ہو جان جواب دے دین جنی تے سدھے جہنم جان گے بغیر ٹک تو جانگے یہودی نظام تعلیم ہے اور یہ اہل کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازے سے فقط دین و مروت کے خلاف اندھا جہادے ہیں سکولا نو چھڑ دیتا جائے تیانو اندر بہالے کنجریاں براؤن دی بجائے تیانو فاطمت الزہراد نقش قدم دے چلا اور تھین بازاری نہ تجارت دا سامان نہ بنا عزت تجارت واسطے نہیں دیتی رب نے وقت تینو یہودی نے تجارت واسطے بیٹی بنا دیتی ہے جی کوئی بوتل ویچ دیش کی کھڑے کی ہے کیا جی اے جناب کڑی پیچھے مشہوری دے گی بوتل دی پھر بوتل چھتی وک جائے گی ڈے ڈے ایمان لال دس ای موٹر نال دورڈ لگے نے چھ چھ کڑیاں چاٹے کاٹ کے بیٹھے ہیں لکھ دیں لکھ لانا خدا بہاد علا شریک دی قسم ہے میں تھوک دے حساب سے لانت بھیجا گا جا بےغیر وہ میرے مستفا لانت بھیج دے ہزور لانا بولو کی جرنا جی کرنے والے تاہ مردے کیوں جی مرنا تو میں مرنا تھی مرنا میں بولنے والا نہیں ڈردا تھی سن کے مرد خدا کی قسم کر کے آنا موت نمبڑ جا جی مولا حسین چمبڑ گیا جب موت ن چبڑے گا میں تیرے تو جان چھڑا جی توتوں نہیں چمبڑنا تو میں تیروں چمبڑ گئی پھر توں جان چھڑا رہے گا عاشق بان عاشق موت دے گھر ور جاندہ ہے دوسرے دے گھر موت آور دیگے مولوی آنڈا جہاد ہے یہودی تعلیمی نظام دے خلاف یہودی گورمنٹ دے خلاف پاکستانی یہودی کافر گورمنٹ دے خلاف مولوی بیان کرن تقریران کرن خلا رسول تو ڈرن کوئی رہی ریایت نہ کرن کسے پیسے لالک دیتنا پہن خدا دی قسم کر کے آنا تو رب نہ لگ جا ساری خدائی مولا تیرے لا دے گا میں بخا مر گیا میں بکھا مر گیا میں کئی سال ہو گئے نے الحمدللہ حق کی گل کر دیا میں ایک تقریر کر کے ہٹنا لوکی گلا کرتے ہیں سویرے نہیں بچنا سو ٹنگیا سمجھ ہوندی اگلا جمعہ ہوتا پھر میں ممبر سے بیٹھا ہوں نہیں میں تو تا خدا یہ میرا خدا اللہ ہے میرا خدا کون ہے اللہ ہے اور فراؤن میری گھات میں اب تک رہے ہیں اور ہیں فراؤن میری گھات میں اب تک مجھے کیا غم کے میرے میری اوسطی میں ہے ید تینوں چوہا بنا دیتا ہے ماسٹر نے چوہا ماسٹر آپ چوہا سی یہوی چوہا یہوی خکلیا چوہا سوہا بنا ہے چوہا نہ بڑ شیران کی اولاد ہے تیران سلا محمود گزنوی اولاد محمد بن قاسم کی اولاد ہے الدین یوبی کی اولاد ہے جا نام انگریز حالے تک بچوں ڈرا دے کوئی صلاح الدین جائے گا کمب جائے بن پر تین غیرت کرنی غیرت سکول چھ کے نہیں آ سو کرایا پوچھو ہوٹل ٹی وی کچلونی مولی صاحب گاہک جو نہیں آیا مر باجی تری گاہک ہوئے نہ ہوئے کی خیال وہ باجیاں مشترکہ استعمال مشترک وہ ڈانس جو کر ہے ننگا تو بڑوا جا پھر جا کے ویخ اور چاہ نہیں ہوئے چاہ نہیں وہ چاہ پی چاہ, چاہ پی گیا بیٹھا ہے کہ گو کھان گیا بیٹھا یہ تو خدا بھی قسم کر کے ان ایسی چاہ پیوں نہیں ایس پنڈ چی ہوا سارا پیالہ پڑ کے پی لیا وہ چنگا جی کیونکہ ایس پیل, نال نیری پلیتی اندر جائے گی او دے نال بے غیرت بن ٹی وی رکھن نال بندہ بےغیرت بن گئی جی جس مولوی دے کے دارے چوبی پیچھے نماز نہیں ہوندی ہوتی نہیں ہوندی ہوندی اور اسے شاید ہوتے میرے گا لو کی کر دیں کیونکہ میں حق تو باز نہیں آؤں گا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے خفا مجھ سے بےگان بھی ناخوش میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. خدا دی کا سمید ایس وقت اے ہے دا مفتیاں دا جہاد دسے مفتی فتوی جاری کرن نو جہاد دو ترغبت دین. اور جناب جی سکول کالجوں کے خلاف یہودی گورنمنٹ کے خلاف فتوی جاری کرن نہ ڈرن موت تو لالچ پیسے کا نکر لالچ رکھن تو صرف مستفا دولت دا رکھ ہم <تصفح> <آئی آئی آئی تصفح> تو مائل بکرم ہے کوئی سال ہی نہیں ہم <تصفح> تو مائل بکرم ہے کوئی سال ہی نہیں راہ دکھ کسے کسی ررم منزل ہی نہیں بے غیرت دی زندگی نالو خدا دی قسم غیرت مند دی موت چنگی کی چنگی ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو جہن تکریر کوڑی لگ رہی جنہاں جہاں کوڑی لگ رہی جہاں تکریر کوڑی لگتی ہے ہوں وہ کھڑے کرو جہاں تکریر میٹھی پی لگتی ہے غیرت دی گل پہ سنتے ہیں نار تقبر نار رسالت نارا رسالت शार शार शार शार शार اور سن جیڑے کاؤنسلر بنے نے کی بنے نے دے جی مسلمان نے جی جی تو دے جہاد فرد فورن مستعفی ہو جان ج نہیں ہو سے جانب جان گے بغیر ٹکٹوں سو لو سن لو میں لاہورتی فتوا جاری کیتا ہے منڈی بہادین دے کاؤسلر جنرل مسلمان ہوئے تینجدہ ہوئے ادرو جنگ شروع ہوئے افغانستان نار انہیں اتھائی جرنل نو خط لکھیا ہے انہیں آیا صاحب تو یہودی پالیسی ہے مسلمانہ نمران آستے توسی مسلمانہ نال دشمنی کردے دے جے پہے اس واسطے میں اپنے اہدے تو بری ہو گیا ہوا بابا, بابا کیا کہنے منڈی بہا ادین دیکھ جرنل کانسلر نے استحفہ دیتا ہے مسلمانی دا حق ادا کیتا ہے مسلمان ایک کافر گورنمنٹ ہے کہڑی یہودی گورنمنٹ اقوام متحدہ دی تٹو گورنمنٹ اقوام متحدہ کے کفریات متفق رہن والی گورنمنٹ اسلام دہشت گردی والی گورنمنٹ یہ کافر ہے کافر ہے مال بھی سارا مول ہے مسلمان سپیکر مولویوں میں بند ہوجازت لے جی آتے چلا نہیں چلا بولتی بند کی سمجھ آ گئی کہ نہیں کیونکہ دشمن نا دشمن وہ دشمن تو راضی نہیں ہوتا جنہ چر ختم نہ کر لے جنا چر وہ ہاں تھی اچھی جنہیں مرضی بغیر بن جائیے نا جرضی مار کے مولا حسین آیا شیا ویو تو ٹکر حسین دے سنی بھی دس دن محرم دناب جناب مولا اور دس دن ٹوکر کھان والی کہ مولا حسین تو نام دے خون کہنا اور حسین دی سنت کا ادا کرنی ہے کھان کھانا مولا حسین ہم تیرے ہیں خون اور ہو لبو ماؤلی جی تو تختی بنا منافقت ہے بھائی یا مولا حسین کا نام لینا چھوڑ دو یا زمانے کے فراؤن اور یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اسپیکر بند کر دو گرفتار کر لیں گے فلان کر دیں گے سختی دی سے پکڑ لو جو گورنمنٹ کے خلاف جا کے کتی دیا پترا <laughs> پکڑ کے اندر کر دو مولوی کو فلان کو اندر کر دو میں آیا تو جمیا سے واسطے تے کتے نکر اسے واسطے سمپایا قوم نے اسی فیصد سوج ن کھڑایا اسے واسطے کھڑایا قوم, نو اندر کرو, قوم نو مار یہودی نو حفاظت کرتے ہاتھ نشارہ جرضی بھر لے ل میرے مصطفیٰ دے گلام جیل جنسل محلہ سمجھتے ہیں جیڑا نہیں سمجھے گا کہ ڈر زندگی تخ رانت خدا اللہ شریک کی قسم اور مسلمانوں ہے ہے نا گڑا سورا کتیا بلیا تو لگ رہے ہر مستفا سرکار دین اسے کھڑا ہو جائے وہ کھڑے کے نہیں جب واری آنی ہے جی امام مسلم چپیا سبیا جائے امام مسلم نے بھی اٹھارہ ہزار بیٹ کی جب واری آئی نا تو پیسے دی پیسے دی واری آئی نا پیسے دی سویرے امام مسلم نماز پڑھائی بندہ پچھونی خدا دیا بندیا پیران دا جہاد پیران پیران دا, دا جہاد دے کہ مریدا سنو پیران دا جہاد دے کہ مریدا نبی پاک سرکار دے ایمان تقوے دا سبق نو سکول یہودی قانون دے خلاف رگبت سمجھان اور جہاد دی رغبت د اے پیران دا جہاد ہے فوجیاں اندر جڑے مسلمان ذہن نے انہاں دا جہاد ہے فرد ہے فورن مستفی ہولس والے فورن مستفی ہو جڑے نہیں ہو گودیاں قیامت چمت دن اٹھ گے عوام دا جہاد میں تین دس چکیا یہ سارے طبقوں دا علادہ علادہ جہاد ہے اے ہر کسی ترض ہے اس واسطے دعا کرو حیات النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جلسے اندر آن والے مسلمانوں اللہ ساری غیرت بےدار فرماوے بے اللہ ساری سمجھ بےدار فرماوے بے اللہ سانو دشمن سجن دی پہچانتا فرماخلا بھائی کوئی ساتھی اٹھے نا قرآن دازی ہوئے گی ٹھہر <coughs> جو نا نہیں بات برق ون دے رہے برق بھی گا سب تو پہلے کتاب لو لو سب سکولوں کالجوں کی تباہ کاری کتاب ہے یہاں کو لے سکنے کی پانچ روپئے ایک منٹ لوگ بہ جو کوئی منڈا نہیں اٹھے بھی دے فرمند اس دنیا کولوں منگ پنا فقی اس دنیا کولوں منگ او فقی